الحمد للہ و کفا ذل مصطفى وعلى اله واس من الله نور آمن دو بلا سد اللہ حلال عظیم بلب نار سول بل کریم امی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 شوق لمام دوست حسل سلام والی گیا سیار والا آل گیا سری ریا ہبی بدلا شوق نال بڑو اسلام تو سلام والی گیا شیری معلک و سالیال کا, کا یا یا سن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمدو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سنادرو کے خاتمے لمبی آل تحیت و تو بعد جل شانی بارگہ دے در آج زانا مدبانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی حقیر زلیل نو نفس و شیطان دے شرطوں ہر قسم دی معصیت و نا فرمانی توں اپنی رحمت دی دائمی نجات پناہتا فرماوے اللہ تبارک و تعالی کملی والے حبیب دی ولادت دی تیب آدھا صدقہ حق گوئی اور حق دیوتے استقامت دی دولت نصیب فرماوے ازی سن گرانی شہر گوجراتی جامعہ مسجد ہوسیا کا جلسائے جو کہ بسلسلہ میلاد علیہ سملہ وسلم برادرم میاں عبدالعزیز صاحب، ماستر جیعہ صاحب، منشی سرور صاحب اور انہ دے دیگر عزیز و اقارب نے مل کے اس دا انعقاد کیتا ہے اللہ و تبارک و تعالیٰ بانیاں نے محفل دی دنیا آخرت سونی فرماوے محفل دی شرکت اپنی بار قبول فرما کے سارے معاف فرما عزیزوں دوستو محفل دی مناسبت نال جناب سامنے جس موضوع تک کلام گا اس موضوع کا نام نور اور کتاب مبین کا ذکر خیر اللہ و تبارہ کوت اعلی مینوشر ہے صدرتا فرماوے زبان نگاہ دل دماغ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرماوے عزیزاں نے گرامی اس موضوع نو سنو گے تو انشاءاللہ اللہ کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاؤ گے خاجگانے نے چشتہ لے بحش جوڑے میں کا محفل کا مقصد ہی بندے اسلح ہو محافل و آراس نفلی عبادت نے نفلی عبادت یہ کوئی واجب فرد نہیں ہے بلکہ نفلی عبادت ہے اور اس نفلی عبادت کا مقصد آزم جڑا نا وہ بندے کی اسلح ہے جڑی چیز مقصد تو خالی رہ جاوے نا لوگ آدھے کوئی بھی چیز او دا مقصد نہ پورا ہو سکی محنت ہی بیکار چلی گئی محفل ہی ہے کہ جس محفل دے امت مصطفیٰ دے ہر ہر فرد تاں جا کے محفل کا مقصد پورا ہوتا ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ میرا موضوع تقریباً اصلاحی گلوں پہ مشتمل ہے اللہ و تبارک و تعالی دے فضل و کرم سنو گے اپنا محاسبہ بھی ہوگا گا حقائق بھی کلنگ گے کہ یار اتھا کی پا کرنے ازیزو اس سہی موجود دی مناسبت نال قرآن مجید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے او دے ماتحت او سایہ دے ضمن چوں اس موضوع نو بیان کراں گا اللہ جل شانہ نے اپنی مقدس لارائب کتاب درشاد فرمایا ارشاد ربانیے فرمایا قد جا من اللہ نور کتاب کپڑے راتو چنالا سبحان اللہ رب دران پڑھیا جے پڑھن والا کوئی ہو آواز ہو نہ ہو سر ہو جڑا مومن ہوں او آواز نئی ویخ رب د پڑیا جا رہا وے کتار گاہ نوی ڈٹ کے چبہ ن لا روشن کتاب آئیے دا تذکرہ رب سونے ایک نور دا ایک کتاب دی آمد دا تذکرہ کٹھا فرمایا جِتھے نور دا تذکرہ کیتا ہے اُتھے کتاب دا کیتا ہے جِتھے کتاب دا کیتا ہے اُتھے نور دا کیتا ہے اے بکھری گالے کدرے زمنن کدرے اشارتن کدرے ظاہرن مگر ہر جگہ تے مولا تعالیٰ نے اپنے حبیب دے نور نوں تے اپنی مقدس کتاب نوں رلا کے رکھیا وے कैनात नए मौला ने कैनात वालो मेरे महबूब ते मेरी किताब का आपसिच रिश्ता तेलुक बड़ा गूड़ा जेलोक नाग सुबह नाग گا جا وقت جناب والا دو گروہ بنے کھڑے گروہ اپنا تعلق نور داہر کر دے دا نور دیا گلا کرور کسے سنا بنے جدو کتاب کی گل آئے ਦੇ کے چہرے بھی تیور تبدیل ہو ج لگ پار یہ گل سان برداشت نہیں کسے سنا اندر ہو آ بنا ہو نال قوم کی ہر کسی کی آ جی ہے مگر رب کا قرآن ماد اللہ ماد اللہ اے ماردہ اے کا کا تا اس کتاب نو فرقان بھی ایسے جسے کہ اے نیکی تے برائی تے بدی, نیکی تے بدی باطل تے حق جی ن جد حرام حلال دے اندر برحب فرق, فرق, فرق, فرق کربکہ تعلق اپنا تعلق کتاب دے, دے نال ظاہر کرتے میں نام نہیں لیں اکل والے سمجھی جانے رمت نال سبحان اللہ ایک طبقہ ہو جڑا تعلق کتاب کرتاب پر دو نور کی گل آن سرخ لال ہو جائیں خدا کی قسم کر کے کوئی بندہ اپنا سارا تعلق کتاب نوڑ دے ایک ذات مستفا کا انکار چکر پکا پیمان نہیں جڑے آدھے اکھیا تھا کتاب نال چلنے جد نوری گل آئے انہوں نے بھی جناب والی خوروں درد تے درد پی جی دا دا خدا کی فیصلے فرما جائے پوری کتاب تے عمل کر جا ذات مستفا دا انکار کرے گا بےمان ہو جاویں گا تیرا اسلام کوئی, کوئی تعلق ملعب نہیں گا اور جی آدھے نور والے نور دور جائے دا انکار چکر پی نئے تقبیر حیدری رہی ہے۔ اگل گل ذرا میری توجہ رکھنی گلیں او نہیں جسمی تکریر رسمی گلان والے بندے واسطے تے مومن واسطے بڑی کارمد گل ہاں یہ کتوں نہ لگایا جائے ذرا مہربانی کر کے توجہ نال سنیا جی ذرا لوک نلاج سبحان اللہ جملہ میں عرض پیا کرنا ساتھ تعلق بندے دا نور نبر ہوتا جب تک نور دی محبت نہیں رکھے گا میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جب تک تھے دلانے اپنی جان نالوت میری محبت نہیں ہو سب مومن نہیں ہو سکے پتا لگتا ہے دونچ ایک بغیر چارا نہیں مومن گا ہو نور دی محبت بھی بھرپور اطاعت بھی پوری ہو مومن نشان ہے مومن مومن کی بڑی وی پہچان ہے ذات مستفا دی آپ سی نا ٹرتا جا سی جناب جی کتاب کی واری آئے گی نا تو ٹر جائے گا کیوں پتہ ہے کہ نبی پاک سرکار جو تشریف لے نے آپ سرکار کلے سے نہیں نہ آئے کیوں بھائی آپ کلے نہیں آئے نال لے کے آئے او جو لے کے آئے نے وہ یہ کتابی رب سونے نے دونوں کا تذکرہ جو کٹھا فرمایا بزرگ دی حکمت کی ہے آخر قرآن گل ہزار حکمت نے تو بزرگ فرما نے یہ حکمت ہے کہ رب سونے نے گل تو اپنے محبوب کے آمن بھی کی کتابوں بھی رکھے تو جو نہیں جی فرمائی ایک حکمت بدرک بیان فرماؤں دے نے فرمایے ایک حکمت دے وے رب سوڑے لے خالص سے منافقان دیوانڈ کیتی ہے مولا تعالیٰ نے اتائیں دا تذکرہ کتھا ہے کہ جڑے خالصوں وڑ گے اوہ گے یار مدینہ دے تاجدار جو آئے نے کتاب دینا لائیے اون بھاوے بھاوے حکم مصطفی ہوے بھاوے حکم خدا ہوے او سر جھکا لین گے فرمایا دوسری حکمت دیوے رب سنے نے اے میرے محبوب نو میری کتاب نال بڑا گوڑا تعلق ہے وق کر نہیں ہوگا مومن وہی ہوا جڑا پاک نبی محبت ہوتبا چیسری حکمت بزرگ بیان فرمائیے فرمائیے تیجی حکمت رب سونے نے دسیا میرے پاک محبوب کے آمن کا مقصد ہی کتاب تا, تا کٹے بیان فرمائیا فرمایا قد جا کمی و ہے مبین رب سونے نے دسیا لوگ میرے پاک نبی دے دا مقصد ہے دے دے بلا تردد بلا شک نور تو تراد ذاتے مستفا کتاب تراد قرآن مجی داخ نبی تلو سبکے جا مفسری ملاد کا تذکرہ ہوفا کا پر کملا بڑی وی مرد یا محر نور دا تذکرہ یا محل او, او بھی پٹڑی تو لکھے کھڑے تے اے بھی پٹڑی تو لے کھڑے کیوں کتاب آئیے نور دے صدقے. تو فرمائی جے کتاب تے چلے گا تے تے صدقہ نور دے تے قبلہ <otro> <otro> <otro> نور تے تھنو کتاب لے کے آئے نور نال چلے گا تے کتاب نال کھڑیے <حیات> اے ایک نور مستفا یعنی مستفا ایک قرآن مجید دی دولت رب سونے دو کٹھا رکھے جامن ہوں نا وہ رب کی کٹھی کی شہ نی تروڑا گلا سمجھ لیا ویج ذرا لو اپنا راگ سبحان اللہ قربان جاوا ہوں جی قرآن پاک دا کا اس لوگ جی قرآن پاک نے پہلے نور دا ذکر فرمایا پھر کتاب دا فرمایا بزرگ دے نے فرمایا کی حکمت یہ بھی تک سی کہ پہلے کتاب دا ذکر پھر نور دا د رب سونے نے دسیا گے ایو مو کتاب جنو لے کے آون والا میرا محبوب او او کتاب کوئی عام کتاب نہیں کتابے مبین جو فرمایا کبلا ہوں میں چند گلان جناب نورے مستفا دیا سنا پھر چند گل کتاب دیاں بھی ہو گیا ملاد پورا تو ہوگا توجہ نہیں جی فرمائی قرآن کا طریقہ مومن تا قرآن دی سنت دہر سدکے آمد پاک دا ذکر خیر رب سونے نے فرما جائے میں ہوں آمد دیا دی چند اللہ سنا قربان جاوا مولا تعالی نے اپنے پاک محبوب آئے دو جہے اہتمام تجھے بھیجا جو کمالات ظاہری باطنی صفات سفات آپ کا کردار مبارک دین مبارک رسالت نبوت جو عطا ادا لے بے مثال تے عطا دیاں مثالیاں اویفت اویںبوت دی رسالت نہ کسے رسول نو نہ کسے نبی نو نبوت دیتی ہے قربان جاوا نبوت ہوئے تا قیامت قائم ہے رسالت ہوئے تا قیامت قائم ہے اگر کوئی نبی آ بھی جائے او نبی رسالت چلن تو بغیر چارا نہیں ہو سال نقیر نارے, نارے حیدری نارے میں ارد پیا کرنا سن رب سونے نے اپنے پاپ محبوب نو کہ بلا دیاں دیا سکتیں نے جو مقام درکار جو کردار عطا فرمایا ہے، جو اندر دیا, ظاہر دیا, پاتن دیا او کسے نبی رسول ہاں اے ضرور ہے ہر نبی اپنا موجدہ لے کے آیا ہے، ہر نبی جی شان بن کے آیا ہے، زی مقام بن کے آیا ہے، زی احترام بن کے آ جائے مگر قربان جا میرا آلہ حضرت کیا خوب بولے آنا حضرت <perfektionic> فرماؤں فرمائے انبیاء موجزے لے کے آتے رہے انبیاء فرمند گئی ہے فرما سا کن پی نما تئی دک ملو کتا ایک ماؤ سم جا مسول ستیہ کل سارے گیان منسوخ ہو گئے سارے دین منسوخ ہو گئے میرے پاگ لبھی نہ دین آئی پوچھ گئی جس کے آ سبھی مال پوچھ گئی جس کے آ sat pe mishale shamma wo leke aaya hama hamara nabi shamma wo ना जिन्हों रब सोने जुबान दी है बोलण से गूंगे चुप रैन शमा वोले قربان جاوا میرے آقا نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار خدا نو مولا سونے نے نو نو اپنے پاک محبوب دے آمن تے خدا دی قسم دنیا دے نقشے تبدیل کر لے دنیا دے نظام قانونی بدلا, لے, بدلا لے قربان جاوا سرکار مولا تالا جند سے یہ تمام ربے تعینات فرما بلا تشریف بلا تمسی رب لے سک مسلے ہی شہری کوئی ہے کوئی ہے گولی بلا تشریف مسلا مثال دربان جاوا جنابے والی کوئی بندہ کوئی جی احترام ہے کوئی معزز بندہ آمن کا اہتمام کیا جا بندوبست کیا جاڑ کا انتظار دا دا دا جنا ہونا عزت والا ہوا لوگ دا کر لے یار آمن والا کوئی آم نہیں یہ بڑا خاص ہے جیسے ایڈا اہتمام پہ ہو لوک ناج صبح اللہ, سبحان اللہ. اللہ. And And مولا, مولا سونے آپ سرکار دی آمد پا مولا سونے خود احتمام فرمائے خود احتمام فرمایا ادھر بنادیا نے فرشتیاں نے اعلان ایلانے رب نے کروائے ادھر زمین دے ذرے ذرے خبر تے رب نے تو دیتی تک کونے کونے اطلاع بھیجی تے رب نے فیری سدکے جاؤ کیونکہ رب سونے دنیا آسمان والسمان زمین والے والی ذات یہ کوئی آم دات نہیں ہے نبی لبھی جنو س لمبیا بنا کے بھیجا ہوں قربان جاوا اس وقت کی گل کر جدو میرے پا کلبی سربر آمد بار مبارک کا سلسلہ جاری ہوئے کیونکہ قد کد جاخب منت لا آمن کی گل کی رب سونے لے شریف جناب والی اور مجموعہ لطیف ال شریف بھی یہ لکھی قربان جاوا اے گل نقل کی گئی ہے جام والے آنے اکبر دے حوالے نال اور اکبر شرکار حضرت ابن پاس کے حوالے نقل فرمائیے فرمایا و فی کل شاہدین شہوری ندا اردا سوائے شرد آل کاش میں اب خروجا مبارک رلام ملتی روایت ہوتی ہے پاک رکھا ہو سدکے جاوا ہر مہینے رب سونا ایلان کروا سا زمین سے ایک آسمان سے منافی بولتا سا کر فکت آنا لے لاسے میں ائیاں خروچا اعلان ایلان ہو اعلان دے الفاظ کی خوش ہو جاؤ دے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہوں اے اس وقت کی گل نبی پاک سرکار نور مبارک اما پاک قربان جاویری ظاہری ولادت کی گل جے حقیقت پوچھے تے پھر ہوا پچھا جاو رب سب لو قربان جا لو مولوی عقیدہ نہیں بیان کر دے میں جی تکریر کی عقیدے دلانے کنیاں آئیں گے سوچ تو نفرمائی تاری آئی ہے کہ سامنے اشارے سمجھایا ہوں اشارے پچھے بھی عقیدہ بیان میں کر رہا عقیدہ نہیں ہے جی نور تعلق نہیں تا بھی ایمان نہیں جڑتا جی کتاب نہیں تا بھی ایمان اور احلِ سنت وا جماعت الحمدللہ سچا ہوفا والے گا دا تعلق دا دا مدید مدید مدید رب کی کتاب ایک گل تھی لاہتی جیڑا پیا کرنا سو آ میرے پاک کمی سرور صلاح وسلم وہ جی حجی سے جاب حضرت جابر سرکار نے عرت کی کملی والا اے دسو مولا نے ہر شہ تی شہ بنائیے ہر شہ تی شہ بنی ہے میرے آکا انعامدار نے فرمایا <سؤال> نور میرولہ کا کب لیا نبی اللہ نے سارے آتو پہلے تیرے نبی دے نور نا نو فرمایا نور نا نو فرمایا نورا نو نبی کا اے نور نبی ایک نور, نور, نور, نور دیت نبی لفتے نبی والوں کھڑی ہے اے دانش واسطے گل کر رہا و یہ اضافت گرامر کا مسئلہ اضافت نزافت بیانیا آخیا جافت بیانیا کا مطلب ہوتا ہے کہ جڑا ہے وہ خود مزاف لے ہوتا ہے کی مطلب نوران نہ پیے نہ بنے گا ذاتے نبی گا نبی اے شنور نبی شنور تو اللہ تعالی نے ہر شہ پہلا تیرے نبی نور نا فرمایا تو بلادت ظاہری توجہ نہیں جی فرمائی اصل یہ گل حقیقت دے کیونکہ قربان جاوا مولادالیب نو ساری ہوندی امام اگدالی سرکار نے لکھیا نے فرمایا مولادالا نے اپنے پا ساری ناری کا اصل بنائی آپ اصل نے باقی ہر شاید سادے لوگ آخر گے اصل آخل اصل آ جڑ اصل آخر جڑ جڑ سمجھ لو کہ کوئی نا درخت جڑ آخر شاخا پر اصل مسئلہ مسل سمجھا مثال دے اور لوگ آتے ہیں گزارے مثالا بڑی قبلہ اے تے قرآن دی سنت وَتِلْكَ بُحَالِ دنیا تاکہ و فکر کرو اور اپنی حقیقت سمجھ توجہ لیں فرمائی افل ہوں جڑ اتلا سارا سامان ہوا فرمایا مولا دال آپ ساری کی ساری کی اصل بنایا ساری کی فرائی ہوں ہو سمجھا رمد لال آج سبان اور یہ اکیلا لمدو الحمدللہ سما الحمدللہ لیلا سچا کی گئی یہ اپنے دامن جوڑ لیں کمرہ ہی نزدیک نہیں آئے گی ہمیشہ جدو نیچ پانی وڑتا مکان تاہگ دے آملا نی جی پکی ہوگی نا تو وڑ جائے ہیٹھا پانی چھت آمن در نہیں لگی مکان چلے چوکی والے تھوڑی تھوڑی دی تھوڑی پتہ نہیں لگتا گل سمجھی پتا وہ تگ جدر بندہ اے آوڑی تھوڑی بندہ آتا چلو تھوڑا تھوڑا خیر کچھ نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ دج ہو تو پھر مکان پورا آج دن کچی ہوگی مکان ڈگے گا جڑ جد ختم ہو گئی درخت بزرگ فرموندے نے فرمایا اقیدہ اے جڑ دی حیثیت رکھ دے اے مکان دین کی حیثیت رکھتا آپ مال کی قبولیت اقیدائی خراب ہو جائے امل کسی کھاتے ساری کا بھی آپ سرکار پیدا فرما جائے ساری دی اصل بھی رب لے اپنے حبیب دی ذات کو بنا جائے قربان جاو بار بار کر کے بسونے نے فرمایا حدیث میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر قربان جاوا وقت حولا شریق مولا نے اپنے حبیب نوناد کی جان پہ اصل بنا جائے میرے تاجدارے کو نہ فرما فرایا اس سورت ن تشا اکثر تو گل آئی ہے میں آخیا چلو پچھلی گل اللہ قربان جاپ سرکار آپ سرکار اس جہان جان وہ ہو خدا سم کر میرے مولا نے اپنے محبوب کی خاتے سارا کچھ بنایا اور اپنے محبوب کے نور چ بنایا اصل آپ نے باقی ساری دنیا اے بڑی اے لمبی ہدی سے قربان نے اس نو بڑا یہی قربان جاوا اس دی اثر بھی نبی پاک نے اس کیت دی جان بھی پتی نے داجدارے او اے تے پتا لگ گیا سارے تو پہلے خیال بیٹھے سد کے جاو ہوں جڑ مسئلہ سمجھی ہوں جڑ اے اصل اتلی ساری کملا جے جڑ نہ ہو بے. جڑ تغیر کبلا جڑا جڑوں بغیر جابر جابر جنجد بغیر اصل بغیر فرا نہیں ہو سکتی اور اس فروا فرا ہر ہر جز جڑی اصل تنی کھڑی ہے نا اندر ہر ہر جز اصل محتاج درخت جڑ دی چڑتی محتاجی تو بغیر قائم رہ سکتا ہے تنا چاخ فل اسارے چڑتے محتاج یہ گل لینا جڑ ہو جاوے ختم فل فل پتا <شاخا تصفح> ہے بغیر جڑ درخت نہیں رہتا یہ مثال دیتی ہے سا آرا پیتا تو بغیر جہان نہیں رہ سکتا جا کے درخت ہوے پہلے سمجھ درخت, درخت, درخت, درخت در دی جڑ کپ لو زندہ رہ سک تو نہیں فرمائی زندہ رہا اللہ ماد کر مٹی ہو گئے ہے کراتے تھے کہ قبلہ جنہ دے پودے بغیر جڑ د توجو نہیں فرمائی خدا کی قسم کر دیا نا آپ دی اگر ختم ہو جائے تو خراب وجود نہیں رہ سکتا رب سونے نے تعینات بنائی آپ دے نور نو اگر آپ دا نور, نور ختم ہوا ہو ختم ہو جائے تو یہ تعینات کدی باقی بیٹھے ہاں یہ دنیا تیرا نظام تر جسم تر وجود آپ نور نال ہی باقی ہاں آپ نور د مگر نہ کوئی شہ نہیں رہ سکتی ذرہ ذرہ میرے عربی تاجدار دا محتاج ہر شاپ دی محتاج مولا کی بنا کے اپنے حبیب کے دروازے چپا سڈیا کہ جو کچھ جو آجی اتائی تھو قربان جا تاں کر کےدرت فرما گل بڑی دیئے دی کوشش کرے آلہ فرما نے کا یہی ہے کا یہی ہے تر, یہی ہے تر, یہی تر نہیں رکو پکڑے جو وہاں پہ ہو یہیں آ ہو جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو, ہو, ہو جو یہاں سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قربان جاوا آپ سرکار ساری کی خدا کی قسم کراجدار نہ ہونات نہیں رہی قربان جاو اس واسطے ساڈا کی لے میرے پاک لبی کا وسال ہے مگر میرے پاک لبی شروط خالی زندہ بھی نہیں ہوئے اس قینات تصرف بھی فرما سکتے آپ سرکار دنیا دی نظر تردا فرما کے قربان جا اپنے آرام اور جس وقت چاہتے نے اس دنیا چرو فرما نے قربان جاو جی یہ عقیدہ رکھیں گا اے بلا تو نہیں تو تک بھائی آل نہیں پھر یہ جی سمجھ بھائی تغیر جڑ درخت لا لگ جڑ درخت لا چاہنا تو سکیا بغیر جڑ درخت لگتا نہیں. تا کر کے جگیر دے لائے نے سکے پے اور بابا فرید گیا نے نظر رسو عربی رکھیں گے خدا کی مرن تو دربار زندہ نے رب سونا بندے دی عبادت کو رنگ لا سٹنی جو ہے گل لمبی ہو گئی ہے میں واپس آوا ولادت ظاہری والے پاس میں کل پیا کر رہا صاحب ہادیس موجود نے کہ رب سو رب سونے نے جگہ یہ ارادہ فرمایا کہ میں مخلوق بناوا میں مخلوق بناوا مولا تعالی نے اپرزل اپراضا حقیقت حقیقت المحمدیہ مولا تالا نے اپرازا کا مطلب رب سونے نے حقیقت نو ظاہر کرنا توبلا جیڑی شہر ظاہر ہوں جی موجود ہو ظاہر وہ ہوتی ہے جڑی موجود ہوے جڑی موجود نہ ہوشا دس پتا جاتا ہے کہ رب سونے نے پہلے محبوب کی اے دار آج شاعم سبحان اللہ جاوا جداہی ملا تو تب خطا جائے رب سونے نے نو مہینے اما پاک دے کھول لکھیا ہوئے آسمان زمین سی بنا سن کرتے سننا چالو زمین والو آسمان والو خوش ہو جاؤ محمد عربی لہور کا ویلا ڑ آ رہی بارہ جی قربان جاوا تو ہوں یہ رب سونے نے آپ کے آمن واستے فرمایا بزرگ فرما لیے کیوں اس واسطے رب سونے لے آپ کی عزمت کا اظہار فرما جائے مولا سونے نے دسیا آمن والی د کوئی آم نہیں جے جمن سے ادار رب فرمایا خبر رب پہنچا مخلوق لوں. قربان جاؤ وقت آیا ولادت دا ایم وقت آیا حضرت اما آمنا فرمایا نے میں غریب مناظر منادر ویخے فرشتے ویچے حورا ویچیاں آسمانی مخلوق ویخیاں عجیب گریب مخلوق نظر آن لگ پہ میں آپ کی ولادت ہوئی آپ سرکار تشریف لیا لے لے. آملا فرمایا نے آپ مولا تالا نے کہنا का कोना कोना चविखा जाए समझ आ सारी कैनात मेरी तली दे जाव बुजुर्ग फरमा इसमें की रात सी हिकमत सी फरमायामत रब सोने दस्या वे मौला ने आमना पाप नसया वे ए आमना पाप बीबी تری او آیا وے جان میں کیناات نو رنگ لا وما ارسلنا کا علا رحمت اللہ हजरत इस अखबाज सरकार ने चाचा जान अपनी अर्द की कमली वाले वा लम्मा अशरख दिल अर्द वो खू سونے تو آئے جمے مولا دانا نے کینات دے کونے کونے نوشن نو چا فرمایا سچ فرمایا پیر بابو نے چڑ چنا کر رسنائی رسنائی چل چلنا کر र नहीं कुछ तेरा हू जिसके पिछे वो अच्छा जन्म गवाया बहु यार मिले एक फेरा آ ج کے آرو سر زمانا ہوا جل کے آ بلا قربان جا ہوں آپ سرکار آپ اتنا بھی نہیں بلکہ گل مکا دب سونے جو کچھ بھی جو کچھ بھی اپنے خدانے حکمت رکھیا سن اون دی حکمت دے خزان ہے ان سے نہیں توجہ نہیں جے فرمائی ارمان جاوار رب سونے لیں اونہ حکمت تنچراد اپنے محبوب دیرکھے سن ایدر امدلہ لاکھنا سبحان اللہ ایک قبلہ ایس ہم باق لکھے ہونا میں نہیں کہا لاکھا تھا میں اس درکھو جب باری چکلے اب ترتوی پٹی لاکھا تھا میں اس اللہ تعالی معاف فرما جس ویل میں یاد رکھیں جب تک ادب نہیں ادب بغیر اور تینوں پتہ ہے ایک ملاد شریف دے بہانے اکالا مل اج یہ ہوئی جناب علی اے اشتہار چھوٹے چھوٹے اے نبی پاک سرکار دے نام لکھے ہوئے اجے سیمیا چ دن بعد روڑیاں چون ویخ لو تجربہ کر لو آزما لو کبلا جب تک ادب نہیں اس وقت اوستف تک کوئی شہر کوئی شہر نہیں حاصل ہو روایتی چایا فرمایا لا ایمان ماں نہ لاہو لے ملا او وہ ایمانے جڑا خالیے ادب دا ایمان نال بڑا گوڑا تعلق بلکہ انجاخ دو چیزاں ایک ادب ایک غیرت یہ ایمان دیا جزے آزم نے وڈیاں جوزہ نے ایمان دیاں اگے چل کے مزید تشریح کرنا واندہ حکم الان سبحان اللہ قربان جاوائے آپ سرکار دی ظاہری ولادت مبارک دی گل کی تیئے سمیہ الگرد آپ سرکار دی عظمت بیان ہوئے رات مک جاوے زندگی مک جاوے پر میرے نبی دی شان آپ اس شان مالک نے بزرگ فرما نے پر مایا دریا سیاہ در سیاہ در درخت کلمہ بن جان لکھائی کی جے ایک مک سکتے پر عربی تاجدار دی تعریف مک نہیں سکتی تے اے اے جو جو دی آپ چند گلے ہو کے چند گل کر تعریف کرے جیتے حضور والا تاجدار گولر ورگے ہاتھ جوڑ سنا جا subhanallahi ma ajmal اگر آپ سرکار نبی پاک ایک دا شیرے. دا مطلب بندی آپ سرکار کے ایک کسیدے کا شیر وہ مطلب بننے عرض پار کر کرتے کملی والے یا تیری ری تعفے تاکہ سڈا سوق تے ایمان تازہ ہو جائے وغیرہ ساڈیا زبان تیری تعریف دے قابل نہیں کتنے بہرے علی تیری سلا قبلہ میں دو چار گلا سنائیاں نے کیونکہ لوگ آتے نے چیشتی ملا پڑ میں کیا چبلا جیویں الحمد للہ چیشٹا چیشیا پڑھیا کوئی کے بھی تو جولیں گے فرمائی آنکھیں آخ نور تذکرہ کتابی کتاب تذکر سناو سناوا اور یاد رکھیا جی رب دری کے مطابق جی مہد نور دی گل ہو نہیں ہوتا ملاد پورا تو کبلا ملاد پورا کرنا چاہیے یا پورا چھڑ دینا چاہیے توجہ فرمایا ہے پورا <سؤال> کرنا چاہیے نا پورا کریں میں اگے کتاب دا تذکرہ فرمایا سد کے جاوا رب او کائنات والو میرا محبوب معظم رسول میں نبی کی نور نہیں بنایا جو میرا پاک نبی محبوب رسالت لے کے آ جائے اس رسالت نو بھی نور بڑا میرے پاک نبی کی رسالت بھی نور ہے رسالت رشالت مستفا نبوت رسالت رشالت مستفا اور مستفا یعنی احکام خدا احکامے خدا یعنی کلام خدا جہدہ نام قرآن ہے جنہوں کتابیں مبین فرمایا گیا قربان جاوا رب سونے دا حکم آ جائے بس اصل میں پرانا میرے محبوب نے پڑھ کے سنا ہے وہ تین بن گئے اسل میری پاکل ذات بھی نور میری پاکل دین بھی نور نور آخی لگی تومرا جیسا نہیں سنیا ہو نکل گیا ہوں سارا دیار کا بڑا وسی جناب ایڈی ایک پورا نظام ہے مولوی جاڑ مرے میں کسور سا رہی نا توجہ لے جی فرمائی اس اسلام نے یہ حدیث سنا وا کے گل پک جا رہے میرے مدنی تاجدار دے یار حضرت عبل مسعود رضی اللہ املے عنہ آپ راوی نے مشکا شریف کتاب الرقاق دی حدیث پاک میرے پاک لبی سرور نے فرمایا حدیث پاک لبی ہے مگر جتھے نور دا دسکرا آیا میں وہ حصہ پڑھن لگا وا اذا خالا سدرا فکال پیچھے اسلام کی گل آئی حدیث پاکان پاک کی پاک آیت بھی آئی اس آیت کی تفصیل چدیسا دلا یشرا سگراہ اسلام کا تذکرایا میرے پاکل بھی نے فروایا بے شک نور بے شک نور جدو سینے چڑھتا سینے چا سینے نور کے پشادہ کر سکتا سیا کشادہ ہو جان ہو قبلہ ایک چانتی ہو رہی جو میرے مستفا چان لے کے آئے نی وہ چان ہو رہی اس چان سے سوال آ سکتا متی نے دے تاجدار تے نور تدی سوال وہ زوالا نہیں وہ رب سونے نے تا کیا مت تک وہجود رکھنا تا کہ جی لین کا ارادہ رکھے انختار دیتا چانا اختیار ہے کل کیا مت لگے میرے کو چان لے اتنے بھی میرے کو فروائی تیار دیتے سونے لے اپنے پا کبی اسلام بھی نور بنا جائے میرے اکا نے فروا جائے نور جدو سینے چاخل ہوتا ہے تو سینا چان روشن ہو جا چان ہو جلا میں ہوں اتنے تھوڑی جی گل کر رہا سوم نج تک یہ نہیں پتا لگا بھائی ٹھیک ہے سوال نہیں چڑیا مولوی صاحب کہ پچھے چلیے کہکے کہ میں کیا چیبلا جن گ ہوماغ فارے ہوئے اکوں فارے ہو جی دماغوں فارے گئے تے مڑ سے اور فارے گئے لوگ فڑ فڑ کے بن رکھتے تے کھچ کے لوگ اپنی تھانکر آپ بندے بیٹھے یہ جھنڈیاں لگی نے بتیاں نے پکے یہ سجاگے بندے نظر آئے بھی سجاگا چانن بھی ہو گل سمجھ بتی بجا دیا پتہ لگنا پکا جنڈی جانا پتا ہی نہیں لگنا چانش نظر آ رہی ہے چان ہوئے آخا بھائی آ سپیکر کلوتا ہے پلر پلر نے آخری پتا کہ بلا نبی پاک سرکار نے فرمایا اسلام سینے داخل ہوسی چان ہو جانا یہ تو گل سچی ہے بلا سینے چانن بھی موجود ہے حق دا پتا بھی نہیں لگتا یہ چکر تو جو فرمائی کہ بلا سورج چڑیا کھڑا ہوئے تے کان مجھ آخنے والی نو نہیں سورج چڑیا کھڑا ہوئے تے کوئی کان کھے تے وہ لوگ کی آخنا نہ مراد کھوپڑی دا علاج کروا او گل ہے اکھان دا مسئلہ ہی نہیں تو اپنے دماغ دا علاج کروا گل اسلام دا سورج بھی اندر چڑیا کھڑا دا پتہ نہ لگے بھائی سیدھا کہڑا پوٹھا کہڑا کبلا یہ گل فرمائی ہوں گل آ گئی ہے ناراض نہ ہو گل کراض نہ ہوا جی قبلہ سانو نہیں پتہ لگا کون ٹھیک ہے کون گلاسور قصور سا آیا نہیں آیا یا آیا نہیں پھر پوچھ گیا ایک کام چ ہوا نا ہے تے پھر کر ایسے کیتے نے دنیا کا ران جڑ گیا شہر چڑ ہتھاں ہے کمائی قرآن فرما کرتوت ایسے ہو گیا آپ ہاں کام رکھا ہوں چان کو پتا نہ لگ جاتا بھائی راہ کیڑی ہے پٹھی کہ اچھا ہوں سچی دسی ہو گی گی ہو یہ مثالاں تا مسلا سمجھ آ نکلیت اکلیت نکلیات نہیں آپ قوم بن گئی ہے جناب والی نا اکل بھی سرابی اکل بھی یہ کھوپڑیاں سینس پہ پایا نہ اکل والیاں اکلییات یہ سمجھا کہ بلا گی لائٹ نہ ہو ڈرائیور بھی لائٹ اپڑی اپ نہیں یہو جی گیڈی میں آ جاؤ بہ جاؤ توڑ سرگوی نہ بہ سو نہیں بہ جانا چاہیے آ سرگوی نہیں اپنا سی سہی نا کہ قوم اگے فارے گا جی وہ تر ڈرائیور آیا توجہ نہیں جی فرمائی قوم دی گی اگے لائٹ بجائی کھڑی آئی خدا کا بندہ اگر دنیا دا دنیا دا سفر کرن کرتے روشنی کی ضرورت سفر روشنی دی تو دنیا دے اندر اتنے گھاٹے اور اتنے کھڈے ٹوہے کنڈے نہیں ہیں جتنی خطرناک وادی رب سونے نے قبر حشر دے راہ وچ رکھیاں نے چوکی روشنی چاہیے روشنی یہ نہیں کم آنے ہر بندے منہ سوال ہے مولوی صاحب کہ میں آخیا کی بلا اپنے آپ ٹھیک کر کے سچا کیے انو اپنے آپ ٹھیک کر سوال کا جواب ہے اپنے آپ ٹھیک کر کی مطلب خود, خود اسلام چ داخل ہو پورا داخل ہو میرے اسلام کی طاقت اور زور جڑا اسلام داخل ہو جائے وہ کسی کا محتاج نارے تقویر نارے سال نا تاکیر نارے حیدری تو توجہ ہے اقبال فرما اقبال آخر آپوچ مومن دل مسبی مومن دا دل فتوا دے اپنے دل سمجھے اقبال شاہ بارے آ مسلمان دل دل لوگ سن پھر خدا دی قسم کر کے گناہ دی تاریخ پوچھی گئی میرے پاک کے نبی سرور یا رسول اللہ مل اسم گناہ کی میرے آقا امامدار نے فرمایا جڑا کام کر دل کھٹک جائے فدا ہو پتا لگ رہا ہے دل کردی غلط کاری راضی وہ دل کٹک دل آخر مرے نہ فرمانی پیا کرنا نہ فرمانی پیا کرنا گناہ پیا کرنا چک دے میرے بات ربی شرور نے گرہ کی تاریخ کرتا ہے گنا کردہ آپ موہ ملے اے شے مسل دل سے پوچھ ہو گیا قبلہ ہونا ذات مستفا ظاہری طور پہ ساڈے کول یہ تو نور اسلام والا بھی استاب کتاب مبین توجہ نہیں یہ فرمائی قربان او کتاب جس کتاب نے سبھی تیار کی تے فاروق بنایا مولا علی عثمان غنی گنی سبک جاوا جا لگتا گیا سونا بھی عزمتہ لگے سونا چڑیا الساں اج تباہ برباد ہوگا نے یہ ساتھ ہمیشہ رکھیا وے خدا دی قسم کر کے آنا دنیا بھی والی پائیے آخرت بھی عزت والی پائیے اقبال تھی فرما بہ وہ جز تھے زمانے میں مسلمان ہو بری وہ جز تھے زمانے میں مسلمان ہو کری تھمسا قرآن برباد نسل بھی برباد ہو گئی عزت بھی برباد ہو گئی برباد جانا برباد عزت بھی برباد ایک قرآن چی سی کیونکہ اگر مومن مال جان ایمان عزت کا محافظ رب دران <مان جاوار> رب سونا فرما یہ کتاب ہے جی پاک نبی آئیے اور آپ آگن دا مقصد دے اگر ایلو نہ بیان کیتا میرے پاک نبید آمندہ مقصد نہیں پورا ہونا تجے مقصد نہ پورا ہویا میرے مدینہ دے تاجدار نے راضی نہیں ہونا <تصفح> <تصفح> آپ سرکار دیرلا ایسے بچے کہ جو میں لے کے آیا وہاں قریب ہو جاؤ رب فرماؤں ہے مسلمانہ دیاں بی پیاں واسطے عورتہ واسطے حکم آیا او مسلمان بی پی دے اندر دب کے پیر نہ مارے جے تاکہ تھوڑے زیور دی چھنکار کوئی غیر محرم نہ سن لے وے ایک قرآن کی او جڑی نور دال آئیے رب سونے نے فرمایا کتاب مبین روشن کتاب قربان جا ہوں اے روشن کتاب حکم اس مسلمان عورت <سلم> دا زیور بھی محرم گیر مہرلا قرآن ہے زیور دی آواز باہر نہ جائے آنے اتنے تک مزہ نہیں آتا جب تک سونے ملاد نہ سڑے ایو گل اچھا علاقے مڑ ترے بچے گھر گھر چلا قرآن فرنا ہوتا ہے یہ زیور کی آواز نہ جائے یار سب کیسے مسلمان نبیل آمد کی خوشی کرنے اور جو آپ لے کے آئے سان خیال تک نہیں جلوس عورتوں کے مسئلہ بیان کریے نا تو پتہ قوم کے آخری ہے قوم آخری ہے لکھے چشتی کے ساتھ ملا دی نہیں منا کہ بلا ملاد منا ہو رہے حرام کاری ہو رہے ہاں ملاپ تو نہیں روکتے الحمد للہ اب نبی دی محبت رکھن دا سبق پڑھانے پر اسان حرام کاری توکنے تب بھی اس واسطے کہ رب دے قرآن نے روکے نبی دے فرمان نے روکے قربان جاوا حضرت فرما فرمایا نگمت ال مرا عورت عورت کی آواز بھی عورت جیتمن لاجبے آواز لاجب یہ آواز لوگ واجب بغیر ضرورت نال گل نہیں کر سکتی تے ملاد شریفا توجہ نہیں فرمائی ہوں یہ ملاد سنا تے پڑے پورا محلہ سنے لوگ آخر بھائی بڑا سواب والا کام پہ بلا جے بندہ گنا گناہ سمجھ کے کرے گنا کار ہوں گنا سوال سمجھ کے کرے پھر کباڑا ہو جائے جا آہ, کیونکہ اس نے رب دی حرام کردہ چیز نو حلال ہوں مولا دے قرآن نے دی آواز علماء تو فرمایا آروایا دی آواز عورت اے باوے قرآن پڑھے باوے تقریر کرے باوے ناچ پڑھے باوے دودھ پڑھے باوے کلمہ پڑھے جو مرد ذکر ادکار کرے غیر محرم ان آواز نہیں سن سکتا جی محرم ماہرمن سنا واسطے پڑھے گی جنی جنگ عبادت کرے اندی عبادت قبول الٹا لانت مستحکے فتح و بریلی چ لکھا پیا چے لفظ لکھیا پیا فت بریلی والے دے میں فرمایا اور تم کا ملاد میں جانا ممنوع کیوں فرمایا اس واسطے پردہ واجب ملاد نفے لیا نفل پوڑنا واجب درجہ زیادہ نفل کا زیادہ ہے واجب ہے واجب نفل دے پیچھوں نہیں چھڑے جا سکتے ہوں کوئی بندہ اشا دیا نفل پڑے جا کے وتر دے تو ہو جا کیوں واجب تو بغیر تو نماز کامل ہی نہیں کہ ملا پرتا ہے حکم قرآن ملاد نفل عبادت ہے ہوفل پوریا ہوئی کھڑی واجب یہ کیسی مسلمانی ہے بھائی یہ کیا دوغلی پالیسیاں ہم نے اپنا رکھی ہے میرے بھائی یہ کتنے تک گداری ہم اپنے رب رسول چلائے رکھیں گے آخر مرنا نہیں ہے ادھر ملاد کی خوشی ادھر ملاد والے مقصد کی پامالی ہوں اے ملاد مناوے طریقہ میں دسا حرام خبر تو بغیر کوئی کدی کو خبر رکھے میں خبر دین آ ماما لگنا خیر نا وہ تیری کوئی رشتہ دار نہیں نا ان دی آواز سننا خبر دے گنا گنا ڈرامے بے گناج دا گناہ ہے بےحجائی تو دی آواز غیر محرم تک نہ جاوے اے حکم قرآن کی حکم کتاب جاج اے جناب والی ملاد لوگ چیشتی گندی گل میں کدھر جائیے تسا نہیں واقعات سنے بھائی ملاد پڑھتی پڑھتی ملاد اے واقعات سنے جی کیوں؟ کیوں, کیوں،, ایک ایک کیوں, کیوں ہو آزına آزına اے ہو اس واسطے ہو رہا ہے کہ نبی دے دین جدو بھی حد گزرو گے تو گٹے گوڈے اپنے جان گے ہاں یاد رکھیں جدوں بھی حد گزرو گے نقصان اپنا ہوگا حد تو تھوڑی ہر چیز دی حفاظت رب دین کرے گا یار تھی عبادت ملاد منانا عبادت سواب یہ لانت چپڑا کیا عورتوں کی بے حیائی باعث لانت نہیں ہے توجہ نہیں یہ فرمائی خدا کی قسم کر کے آنا پچھلا سال سی سلے تو پچھلا سال سے اسی ماہ مبارک دے اندر مردوں تے عورتوں کے جلوس اپنے اکٹھے ویٹ کیا یار نبی ادیم سانو یہ سکھاو آیا جس نبی کا ملاد کرنے او اس نبی نے سانو یہ پیغام دیتا ہے اور پردے کی گل کریے تے ساٹی قوم آخری ہے مولوی صاحب دل کا پردہ ہونا چاہیے باہر میں بابا جی میں چیا آ گئے جی ہوں دہڑی شریف بھی آن دو ذرا گٹاؤ چاچی چلو یہ نالا وزن تھلے کرو چاچے دہی شریف آدمی صاحب ادر کلوتی ہے کلوتی ہےڑی تین نظر نہیں آتی میں آخیا بابا جی دہی شریف اندر وڑ گئی ہے مچھان نہیں جن بڑتی کیوں بھائی ایڈی وی دہڑی شریف اے گئی ہے اے خدا کی کسم کر کے آنا گداروں کے سر چھ ہوں ساڈے سر چار اصل یہ گداری کی نبی بڑے داخی سڈے دیاری آ دل ظاہر کا, کا کیا ہے ظاہر کا کیا ہے حدیث مدنی تاجدار نے فرمایا تم اپنا ظاہر ٹھیک کرو مولا تالا تمہارا باطن ٹھیک کر دے گا شریعت ظاہر ویختی ہوئے اندر کوئی کسی نہ کی جان کم از کم تیری شکل تو اپنا ظاہر ٹھیک کر تیرا باطن رب سونا ٹھیک کر دے گا جی جد بھی دین آرشا آرشا آرشا آرشا آرشا آرشا اندر بڑی ہوتی ہے عجیب معاملہ یار یار بھائی دین بھی اندر ہے پردا بھی اندر ہے دہڑی بھی اندر ہے مچھان باہر گی باہر ہے کوٹھی باہر ہے ٹونڈی باہر ہے ہر شا باہر ہے اے نہیں دلالی ہو سکیاں یار بہ جا کوئی گدا لائے کے روڈ سے بہ جا ملوی صاحب کر کھوتے دے سواری آ مولوی صاحب بجارو دل والی ہو مرے باقی ہر شاید باہر کھلوتی ہے صرف دین دیواری آئے اندر بڑے عجیب دوگلی پلی سی پتا نہیں کتوں آ سا مسلم وہ اقبال آخ تم ہو وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے جہوت خدا دی قسم کر کے آنا کافر سانو ویخنا وستا وہ آدھا مارو موسل تیر لیا میں اپنے کفر نال خالس ہاں نال خالص نہیں دعوے اور کرتوت طور توجہ نہیں دے فرمائی آج ہوں تمہوں نیندر بھی آن لگ پی چلو پریشان نہ ہوا گل لگا سدکے جا مولا تالا نے یہ حکمے پرانے عزت دا نکاونا تھی بہن دا نکام واجب پڑے اور سن انہوں دے بارے جڑے نہیں لکھا او مرد جڑے اپنی عورتوں کی شرم نہیں رکھتے بلکہ حدیث پاک دے اندر آ جائے میرے پاک نبی سرور نے فرمائے جائے فرمایا سرا سر دلہ یو اور ماج تین بندے ایسے ہیں جڑے جنت چ نہیں جان گے تین بندے ایسے ہیں لڑے جنت نہیں جان گے کملی والے نے ایک روایت آیا ایک او بندہ جڑا شرابی ہے ایک او بے نمازی ہے اور تیسرا والدین کا نام فرمان روایت آ جائی دوسری روایت بھی آ جائے میرے آقا نے فرمائیے ایک او بندہ جڑا اپنے والدین چڈن والا ایک لا جگار والا اہل ہی اپنے آلو آل تیرت نکھا والا ایک دیکھی جنت نہیں جاوے گا توجہ نہیں یہ فرمائی آدرت فرما اور جنت آلہ حضرت یہ مرد اپنی رکھوالی نہیں کرتے فرمایا, فرمایا دیوس دا داخلہ جنت چ نہیں ہو سکتا کبلا آلہ حضرت فرماوے دیوس دا داخلہ جنت نہیں ہو سکتا باہر کٹ کے جنت دروازے ہاں جنت بھائی پکیے بلا رب دی جنت وہ جیو آلہ درد دے نے کام کی جنت دہ بنسی کی سارے خدا کی قسم کر کے آنا یہ حقیقت ہے اپنے کرتوتوں والی نگاہ کوئی نہیں بالکل پہ کرنے کدھر پہ جانے خدا کا بندہ اچھا لوگ یہ گلا کرنے لوگ آتے نے یار ایک قوم نا خوش کرنے واسطے ہسان واسطے گلیں کرتے ہیں خدا کی قسم کر کے آنا یہ گلان نہیں کرتے دل کا درد واسطے ہاسا بڑا قوم دیا جانیا نیا درد آرد آپ گلم کی آخری قوم آخری کہ بلا اگر سختی ہے تو پھر ساری نہیں حکم قرآن بن کے بندہ ملاد مناوے جلوس تھی بہن جناب والی بھیجے یا آخے جا پڑے یا اجازت دے ان کی ملا دیرت موقع لا کوئی نہیں غیرت گئی تنال ایمان آپ ایمان بھی ایمان جی جی بس ایمانت جگرت رہ جمان تو فرمائی ایمان جیتے گیرت دونوں کا بڑا کیوں رشک میرے آرکھ کڑی نے فرمایا آر سے فرمایا بے غیرت یاری نالو او یارو ساپ شروع تحلہ نر نئے تحقیق حق ہے سوڑو اے سوڑو اے سوڑو غیرت اور عزت ایسی چیز ہے تین اسلام کے اندر اگر کسی ٹھوکر بھی مارے گا مولا کیونکہ حقوق جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب سونا معاف نہیں کل کیا دین رب سونا ان بدلا لے کے فرمائی کجا کٹنا کسی بندے اس اک کا بدلا کل کیا مت دینا پڑے ہدیس چاہتا ہے اک کپیے کل کیا مت لے رب نہیں مقام گیرت ہے رب سونا کوئی سوال نہیں کروکی گیرت گیرت اور جان کا سوال آ گیا ایک پاس تیری جان ایک پاس تیری عزت گیرت ہوں ویخ شریعت کا فیصلہ لے ان اگ فیصلہ تریما نے لکھے کوئی بندہ آ کے تیری کھوپڑی تندوک رکھ دے آ کے چلو اولما فرما نے جان بچا واسطے زبان آخر چڑھ دیتے دلوں نہ جان بچاؤ واسطے زبان آخر چڑھ دیا فرمایا کافر نہیں ہوا فرمایا اگر تیرے سامنے کوئی تیری عزت ہے لگے جان سیا جان پہچا کلما جی جنالی مان کا تال لوکے توجہ نہیں جی فرمائی اگر کوئی غیرت ہے فرمایا پھر پہلے اپنی لاش کا ٹھیر کر بعد آگا جان دے بھی ہوں اجارت نہیں اگر کوئی تینو آخے کہ میں تیری عزت لوٹا گا کلو چڑھ دے یا میں تیری جان لے لے سا پہلے میری جان لے بعد یہ مکان ہی بندے دی جان بھی جی غیرت پیچھے لڑتا لڑتا مر جائے گا تو علماء فکار لکھے شہادت کا درجہ پا جائے گا قبلہ جیڑی عظمت والی شہ ہے وہ بازار بازار عبادت پہ ہوگیا کوئی عبادت نہیں اور کوئی سواب نہیں اور کوئی جائز نہیں شریعت مصطفیٰ دے اندر اس کام کی اجازت نہیں ہے عورت ملاد بنا علماء نے لکھے عورت ملاز بنا گھر بیٹھے پرتا کرے شریف گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھے نیو آواز درود پاک پڑھے کلمہ شریف پڑھے انج ملاد نہیں ہو سکتا انج نہیں ہو سکتا بھائی انج کرے اور ساڈے اسلاف دیاں پاک انج بیبیا کردیا جی چوکھا کسی آ گیا بی, بی نے اپنے خامد کو لوں, بھائی کو مقصد کو کو کوئی خرچہ لے کے اپنی مرضی نیاز پکا کے باہر بیچو کیا اے طریقے نہیں ہیں الحال من اصل چکلا طریقے سارے موجود نے دراصل آپ ہر مرد جب تک عورت رو نہیں روکے گا اور روکے گی مرد دا عورت روکنا کا روکنا تے قبلہ حاکم خود بغیر تھلے عورت کی کرے گا انہیں تو آخنا ٹھیک کیا آدر صاحب بھٹے نے آپ تے جدو ان پتا ہوے۔ میرا مرد گیرت مانے جی میرا کپڑا دی بھی اپنی ہویلی چ باہر گیا خدا, دی خدا دی قسم کر کے آنا جی ہیلی باہر قدم رکھ جائے گی توجہ نہیں جی فرمائی رم دار آپ شبہ کبلا جی جی بند کچھ نہیں ہوتا جی جی میں آ پھر اند واسطے مسجد ازان پڑھنا بھی چاہیے سونڈ ملال پڑھ سکتی ہے ازان نہیں پڑھ سکتی توجہ نہیں فرمائی کیوں روکیا گیا ہے اسی واسطے روکیا گیا ازان عبادت نہیں ہے ازان ثواب نہیں ہے ازان سے ثواب ہے اگر مزن نبی پاک سرکار نے فرمایا اگر میری امت بانگ پتہ لگ جائے نا تے اے دوسرے بانگ ہی نہ لڑ پے توجہ نہیں دے فرمائی کملا جی پھر بانگ تو کیوں روکیا گیا پھر بانگ بھی پڑے مولا تالا نے ارشاد فرمایا فرمایا جا میرے نشانیا ادب کرے وہیلگار میرے نشانیا ادب کرتازگار کملا میں پوچھنا وا کیا قرآن رب نشانی نہیں کیا حقیث رب کی نشانی فرمایا جا ادب وے وہ پتا لگتا ہے دے وہ کدی آشک نہیں ہو سکتا جڑا بے ادب ہوے کیونکہ بے ادب آشک نہیں بن سکتا اور آشک کدی بے ادب نہیں آتا جاوا ہوں اصا ملاد کر جنابالی مٹیا چاڑنے والی اے تے اے تے پٹیاں کاغذات شریف جنر مقدس نام لکھے لے، باقی ساٹیا محفل کے اشتہار بینر شادی کارڈ سین کارڈ اخباراں یہ چیز دے ذریعے رب دا قران نبی دا فرمان اسماء مبارک مقد سنا کتنی سارے مہینے سواب کٹھا کربی انٹر عذاب سارے مہینے کی ملاد کے سواب رب رب کا نام اللہ جی پاس پاس پاس قرآن تری سپارے ایک پاس اس نام کی عزمت قرآن اچھا منس کیا یہ مکالا سی ملنے ہو ملا دے تو آج صبح بارہ ہے بے. رسول, اتے اسم رسول. اتے مولا تالا کا نل دے پیرا رہے کی ساڑی آخری پوڑی پہلی پوڑی نہوڑی چڑھنی اہم رب سونے دی رحمت مولا رو فرما خدا خاہو جبے جبے بے محروم نزلت فر رب دعا کرنے یا مولا سانو ادب دی توفیق دے ادب منگنے اپنے رب کو لوں کیوں فرمایا جہا بے ادب ہوتا ہے وہ رب دی مہربانی محروم رہ جا اور رب لو کرم تو محروم رے پا جا ادب کردب نہیں ہے اس وقت تک نہیں آ سکتا بلکہ میں آنا جڑا مومن ہوا او بھی بے ادب نہیں ہوگا ادب اور غیرت ایمان دے دو بڑے حصے تو بغیر ایمان کا کوئی نہیں مو من بندے پہچانے جان مجھ کے ادب والا گا اور جڑا بے ادبی یہ ماریا میاں صاحب فروندر نے فرمایا بے ادب بخ س اب تاری محمد بادشاہ جن مقام والے لوگ اے ادب مقام پائی دے دے تک ادب نہ ادب جدب پورا ہوج ویخ اپنی حالت اساں کی کر کرنے قربان جا بنی سرائی بندہ, بندہ, بندہ انہیں اپنی کتاب کھولی نبی پاکامی لکھا سی آیا چریا چوڑی سٹیائی ادرت موسا کلیملہ وے مولا نے فرمایا میرے موسا میرے کلیم میرے بندے ਦੇ دے کفن دے جنا دا پاڑے نے دفن کر ایک اے اے اے اے واری میرے پاک نبی نام ان دی عزت عزمت کی منوی ادا انج پسند آئی میں یہ سارے گلافات فرما دیتے بدل فرمودل فرمایا تازی مجھ سے لکھی ہے محمد کے نام کی تازی جس لکی ہے محمد, محمد, محمد کے نام کی تازی جس لکی ہے محمد کی نام کی اللہ آخری گل گلے یہ آم یہ سب نے سمجھ یہ عام نام نہیں آم سرکار دے تو پہلے نا ربی پاک سرکار دے آ نسارا نے یہود نے اپنی کتابی ہوا ایک رسول آئے گا نام زمین کا تذکرہ انہ دو ناما کا تذکرہ پہلے کتاب نے پڑھیا یہود تے یہد تسارا جڑے سنبر ربر سن دے آخیا یار یہ نہ کوئی بڑی برقرار کیا بھائی اللہ من سرنا حق محمد اپنی دعا کا طریقہ بنا لیا جع کرنی بڑی بڑی جنگل جانا دعا کرنا اللہ اللہ من سرنا بے حق محمد اللہ من سرنا احمد دعا کرنی اس نام دا وسیلہ دے کے دعا قبول ہوں وہ لوگ نبی پاک دا واسطہ دے کے دعا کرنے رب سونا قبول کرانی توجہ نہیں لے پر اسے واسطے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ نے نامان دے لیے محمد اور رحمد رکھیا کرتے ہیں کہ یہ نہ دو نامان دی برکت نہ اللہ اللہ تعالی بندے نو خاتمہ جے ادھا ہویا ایمان تے تے جنت داخل فرماوے گا تے جے یہ ادھا خاتمہ ہویا برا تے پھر بھی ایسے نام دی برکت نہ لے دے عذاب اجتخفیف ہوگا قدر والا نا ہے وہ آدرت نہیں فرم آلہ حضرت فرما نے وہ نامی خدا نام تیرا گل سمجھیے کہ نہیں فرمایا یار سننا وہ نام ہے جب <kritik> رب سونے اپنے حبیب نو, حبیب نو فرمایا رب نے اپنے حبیب عطا فرمایا چنگیا آلہ حدر فرمانہ نے فرمایا وہ نامی نام خدا نام تیرا وہ نامی نام خدا نام علی مو علی ہے میں کیوں نہ کہوں یا بھی اکشری اسی نام سے تو مصیبت دلی ہے اسی نام سے تو میں مصیبت ٹلی ہے خدا بندہ اے او نام جے مصیبت ذکر کریے رب سونا مصیبتاں ٹال چھٹنا ایڈی برکت اور ایڈی عظمت والا نام ظلم فواہ فوکا فتوئی مسل فرمایا جس بندے نے اللہ تعالی کا نام کاغذ سے لکھا ہو یا گندگی چھیا انڈ دفر کیا خریہتے فرمایا خود سنگیا نہ تنقید مقصود نہ ہی کسی نے نشانہ بنا مقصود نہ ہی تنز مقصود ہے اللہ تعالی او اقل اس اقل اور اس نگاہ کو بچاوے تنقید تنقیدی ہو تنقید رحمت امید رکھ کے یار ہو سکتا ہے شاید کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات اس واسطے دوستو بے ادبی نہایت خطرناک اور محلق مرد اور خاص کر کے اسماع مقدسہ دی قرآن پاک دی احادیث مبارکہ دی ای ایسا محلق مرد کہ جس بھی ہلاکت ایلی خطرناک ہے کہ بندہ تباہو بربادو جند ہے اور پھر دوبارہ انہوں محلت نے مل دی تسنگیو اے محلت دوا کھنے بزرگو دوستو, دوستو یہ ملک سمجھو اور اللہ دعال چکنا اپنا کاروبار بناؤ اپنا زندگی کا اصول بناؤ زندگی کا حصہ بناؤ رب سونے کے ناوا گندی تھاوا کو چکنا قرآن دے چکنا نبی کے ناوا چکنا وہ لما فرما نے وہ عبادت ہے جیڑی ہر حال قبول ہے سد کے جانا مکھی نے گل سنائی آئی مینو کسی دوست نے سنائیے کسی ہوئی میں خود اپنی زبانی سنی ہے دا کپڑے دا کاروبار ہے بڑا امیر جہا بندہ امیر بندہ بڑا مقصد ہے کہ جی بڑے دکان ہو اس طرح دا دکان ہے وہ ڈیلر شیلر آدھے فیکٹری کمپنیاں پھر ملازم رکھے ہوئے کاغذات چکن آپ ملازم رکھے ہوئے کاغذات وہ ملازم نے منڈے جوان کوئی مرضی گیا کوئی مجبوری گیا تنخواہ لینا کوئی شوق گیا کوئی کسی طریقے بھائی میں دکانے اپنی دکان تے نا. ایک گا کاغذات مبارک دا دا کے رکھے پیچھوں فون کیا خالی کرو میں خود بار کوئی نہیں منڈے آئے خالی سائیکل پیٹرول مکیا وہ ہوں ایک دو آوے آن کھلوتے اتنے وہ تروڑا خالی نہیں پیا ہوتا وہ جناب لی ہتھا کے آخرکار جس ویسے تروڑا خالی وہراک جا دکان والا ایڈا امیر بندہ کٹھا کر کے لایا پٹرو لگ نکلے کہ بلا اس طرح دیا زندہ کرامدہ اس بندے تک گال پہنچی انہیں آخیا میں خود اپنے ہاتھوں تروڑا کٹھا کیا منوں کی لڑ سی کسی کا پٹرول چوری کرنے جس نے دی کی تاظیم قدم اٹھا لیا خدا دی قسم کر کے مولا تالا سارے راہ کر دب دب دب دب دب ساڈے آئی میں خالی کاغذ خالی کاغذ سڈے کو ادب کا جناب چنابی آ پیسے دنیا دے شہدائی ہوئے دنیا جنی آئی اتھان لائی اپنی لٹرینا اپنی کوٹیاں لٹرین قیمتی ٹائل لگی کھڑی قوم آج کل قوم پیدل ہو گئی ہے میں آخیا ویخ یہ کھوپڑی کا کھانا خراب ہوئے بھائی لائٹرین چیز قیمتی ٹائل ہے بھائی لکھان کروڑوں روپئے وہ سلخان اد لرین رکھے میں کراچی رہ کے آیا کراچی ایک سیٹھ نے خانہ منگوایا باہروں ہاں جھوٹ نہیں میں خود کراچی رہ کے آیا اس اسٹھ نے جناب خانہ منگوایا باہر اور رموٹ سے چل رہا ہے یار ہسن علی گلا نہیں اے رون علی گسلخانہ جناب پانی ٹینکیاں گرم ٹھنڈا یہ وہ سارا نظام بنے ان گرمی اے سی سردی ہے ہیٹر پھر نہا کے جناب دی لوڑ کوئی تولیے کی ایک ایسا ہوا دا سسٹم بنے بنیا ہوا بال ہے ہوں او پتہ نہیں یاد نہیں کوڑ بن سی میرا کتنے لاکھ دا تیار ہو کے آیا کہ پتہ نہیں کروڑ دا تیار ہو کے بلا کدھر جائے فرید الدین فریدین اطار اے انسان تیری ابتدا گندے پانی کا کترا اور تیری انتہا وہ بھی زمین کے نیچے خود کو, کو سمجھتا سمجھ کیا ہے تو تبتدا گندا پانی ہے انتہا زمین کے تھلے شاید کبلا یہ ہوئی دنیا اور اب سونا جو پرمدہ ہے اللہ دینا ولدین جڑے خرچ کرتے ہیں ساڈے دیتے ہوئے مال دیتے ہوئے مال رب سونے دی مرد ہے مال دیا میری راہب واسطے اس طرح کے کمانے واسطے جناب, بازتے جناب بازتے. قرآن محل شریف واسطے بناو واسطے کی ہو چلے جناب جی لاکھ روپیہ قرآن محل شریف جی لگ گیا پر نہیں اس پاسے ساڈی سوچ نہیں آوندی اسا دنیا دے شادائی سنگیا اس ہر شہر ایتھے رہ جانا ول باقیات الصالحات خير عند ربك ثواب و خير عملہ نال صرف جانا ہے تے اس دنیا نے یا اس عمل نے جانا ہے جو محض رب دی رضا دی خاطر دعا, دعا کر دعا اللہ سونا عمل دی تو نصیب فرماوے مولا تالا بے ادبی غیرتی بے, بے, بے جائیتوں جائیتوں اپنی رحمت تنی رحمتہ پناہ الحمدللہ رب العالمین سلام بڑھیا اس دعا کر لیا